بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے و تو وکتا بن بست فیر ولبئی تل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 اور اونچی چھت کی اور موجزن سمندر کی کہ تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے جسے کوئی دفع کرنے والا نہیں جب وہ اس روز واقع ہوگا جب آسمان بری طرح ڈگمگائے گا اور پہاڑ اڑے اڑے پھریں گے فويل یومئذ للمكذبين الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ يَوْمَ يُدَعُونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعْعَا هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ افسحر هذا ام انتم لا تبصرون اصلوها فاصبرو او لا تصبرو سواء عليكم انما تجزون ما كنتم تعملون تباہی ہے اس روز ان جھٹلانے والوں کے لیے جو آج کھیل کے طور پر اپنی حجت بازیوں میں لگے ہوئے ہیں جس دن انہیں دھکے مار مار کر نارے جہنم کی طرف لے چلا جائے گا اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی آگ ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے اب بتاؤ یہ جادو ہے یا تمہیں سوج نہیں رہا ہے جاؤ اب جلسو اس کے اندر تم خواہ صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے یکساں ہے تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کر رہے تھے ان المتقین بما ربهم ربهم عذاب الجحیم دقی لوگ وہاں باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے لطف لے رہے ہوں گے ان چیزوں سے جو ان کا رب انہیں دے گا اور ان کا رب انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا تعملون متکئین علی سرر متکین جن بحور نئی ان سے کہا جائے گا کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان امال کے سلے میں جو تم کرتے رہے ہو وہ آمنے سامنے بچھے ہوئے تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے اور ہم خوبصورت آنکھوں والی ہویں ان سے بیاہ دیں گے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ کُلُّ امْرِئِمْ بِمَا كَسَبَ رَهِيمٍ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 ہر شخص اپنے کسٹ کے عوض رہن ہے ہم ان کو ہر طرح کے پھل اور گوشت جس چیز کا بھی ان کا جی چاہے گا خوب دیے چلے جائیں گے وَيَقُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ <مَكْلُون> وہ ایک دوسرے سے جام شراب لپک لپک کر لے رہے ہوں گے جس میں نہ یاواگوئی گوئی ہوگی نہ بد کرداری اور ان کی خدمت میں وہ لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو انہی کے لیے مخصوص ہوں گے ایسے خوبصورت جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی اکبر بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے دنیا میں گزرے ہوئے حالات پوچھیں گے قَالُوا ان كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ عذاب السموم، انما من علین هُوَ الْبَرُّ اناہ یہ کہیں گے ہم پہلے اپنے گھر والوں میں ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے تھے آخر کار اللہ نے ہم پر فضل فرمایا اور ہمیں جھلسا دینے والی ہوا کے عذاب سے بچا لیا ہم پچھلی زندگی میں اسی سے دعائیں مانگتے تھے وہ واقعی بڑا ہی محسن اور رحیم ہے فما انت بنعمت ربك بکاہن ولا مجنون پس اے نبی تم نصیحت کیے جاؤ اپنے رب کے فضل سے نہ تم کاہن ہو اور نہ مجنون شاعر چروب سوی رائبل معكم من المتربصین کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص شاعر ہے جس کے حق میں ہم گردش ایام کا انتظار کر رہے ہیں ان سے کہو اچھا انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں ام بهذا ان هم قوم پاؤ کیا ان کی عقلیں انہیں ایسی ہی باتیں کرنے کے لیے کہتی ہیں یا در حقیقت یہ انعد میں حد سے گزرے ہوئے لوگ ہیں انون تلو تو کیا یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ قرآن خود گھر لیا ہے اصل بات یہ ہے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 یا یہ خود اپنے خالق ہیں یا زمین اور آسمانوں کو انہوں نے پیدا کیا ہے اصل بات یہ ہے کہ یہ یقین نہیں رکھتے ام عندهم خزائن ربك ام هم کیا تیرے رب کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں یا ان پر انہی کا حکم چلتا ہے ام لهم سلم يستمعون فيه فلياتي مستمعهم بسلطان مبين کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر یہ عالم بالا کی سن گن لیتے ہیں ان میں سے جس نے سن گن لی ہو وہ لائے کوئی کھلی دلیل اَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ کیا اللہ کے لیے تو ہیں بیٹیاں اور تم لوگوں کے لیے ہیں بیٹے اَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِن مَغْرَمٍ مُسْطَلُونَ کیا تم ان سے کوئی اجر مانگتے ہو؟ کہ یہ زبردستی پڑی ہوئی چٹی کے بوجھ تلے دبے جاتے ہیں کیا ان کے پاس غیب کے حقائق کا علم ہے کہ اس کی بنا پر یہ لکھ رہے ہوں ام یریدون قیدی کفروہ نی دو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 اللہ پاک ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں صحب یہ لوگ آسمان کے ٹکڑے بھی گرتے ہوئے دیکھ لیں تو کہیں گے یہ بادل ہیں جو امڈے چلے آ رہے ہیں فذرهم حتى يومهم الذي فيه يَوْمَ یو ملکو یو ملو نیام کئی دئی سرو بس اے نبی انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس میں یہ مار گرائے جائیں گے جس دن نہ ان کی اپنی کوئی چال ان کے کسی کام آئے گی نہ کوئی ان کی مدد کو آئے گا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 اے نبی اپنے رب کا فیصلہ آنے تک صبر کرو تم ہماری نگاہ میں ہو تم جب اٹھو تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو رات کو بھی اس کی تسبیح کیا کرو اور ستارے جب پلٹتے ہیں اس وقت بھی